وَأَنَّا أَلَّن نُعجز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعجزهُ هَرَبًا اور یہ کہ اب ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کو نہ تو زمین میں آجز بنا سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کر ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں جنوں نے یہ بھی کہا اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم محض عاجز و بے بس ہیں ہماری پیشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں ہم زمین پر کسی حال میں اسے عاجز نہیں بنا سکتے اور اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے